رجیم من حمزی وانفی ہی و نفسی ویس آلونا کا روح وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں روح من عمر ربی کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے وہ اوتی تم المی اللہ قدیلا اور تم علم میں سے بہت تھوڑا ہی دیے گئے ہو ہونا علیہ کا اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور وہ وحی واپس لے جائیں جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے سمالا تاجد اللہ بھی علیہ وکیلا پھر تو اپنے لیے اس کے بارے میں ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی کار ساز نہیں پائے گا اللہ رحمت ربک مگر تیر رب کی طرف سے رحمت ان نہ فولاح کا نہ کا کبیرہ یقیناً اس کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے ان بمثل اگر انسان اور جن جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مثل لے آئیں گے لا ہی تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے ولا دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائے ولا قطر قرآن اور یقینا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں فا اکثر الناسی اللہ مگر لو اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز کا انکار ہی کیا ہے وکالو اور انہوں نے کہا لل کا اور انہوں نے کہا کہ ہم تیرے لیے ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو زمین میں ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری کر دے اوتکون ال کا جنت ون فتوار یا ہو تیرے لیے کوئی باغ کھجوروں اور انگوروں کا تو, تو اس میں نہریں جاری کر دے خوب نہریں جاری کرنا او تس کی تسما کما ذانتا یا تو آسمان کو جس طرح تو سمجھتا ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے بلاہ قبیلا یا تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے کا بے تم من فن یا تیرے لیے گھر ہو سونے کا او ترقا فی یا تو آسمان میں چڑھ جائے ولاقی علین کتاب نقر اور ہم تیرے چڑھنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ تم ہم پر کوئی کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں پل کہہ دیجئے سبحان ربی میرا رب پاک ہے حَلْكُمْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ میں تو ایک بشر رسول ہی ہوں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آگئی إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرَ الرَّسُولَ مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کیا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنایا ہے پل کہہ دیجئے لو کانا فی الارض ملائکتو ینشون مطمئنین اگر زمین میں فرشتے ہوتے مطمئن ہو کر چلنے والے لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ رسول اتارتے قُلْ کہہ دیجئے قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا یقیناً وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ان کو بہت دیکھنے والا ہے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایتی یافتہ ہے ومن اور جس کو گمراہ کر دے فلن من تو آپ اس کے لیے اس کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے يوم و و اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اندھے گنگے اور بہرے کر کے واہ جہنم ان کا ٹکانہ جہنم ہے کلبت جب بھی وہ بج جائے گی راہ تو ہم ان کو زیادہ کریں گے بھڑکنے میں یعنی کہ جب بھی آگ بجھنے لگے گی اس کو اور زیادہ تیز کر دیں گے رالکا جیزا یہ ان کا بدلہ ہے بھی اندا ہوں کفرو بھی آیاتی اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا وکالو <جدیدًا> کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو گئے تو کیا ہم واقعی نئے سرے سے پیدا کیے جانے والے ہیں یا پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں اولم یار قادر ان کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسا پیدا کرے جعل لهم اجل اللہ وفی اور اس نے ان کے لیے ایک مقررہ وقت بنایا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کفورہ تو ظالموں نے نہ شکری کے سوا کفر کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیا یعنی کفر ہی کرتے ہیں ماننے کے قریب نہیں آتے کل کہہ دیجئے لو ان تم تملکو نہ خزان کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو اد اللہ تم خشیت الانفاق مل گیا تو اس وقت تمہیں تم اس کو روک لیتے خشیت الانفاق خرچ ہونے کے ڈر سے وانڑ انسان و اور انسان ہمیشہ سے ہی بخیل ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ پر البتہ تحقیق ہم نے موسی کو نو واضح نشانیاں دی فَصْلَ بَنِي اسرائیل تو تو سوال کر بنی اسرائیل سے اذ جاءہم جب وہ ان کے پاس آیا فقال له فرعون إني لأظنک يا موسى مسحورا تو فرعون نے اس کو کہا کہ اے موسی میں تو تجھے جادو زدہ سمجھتا ہوں قالا اس نے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَا أُولَائِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرًا وَإِنِّي لَأَذُنُّكَ يَا فِرَعُونُ مَثْبُورًا اس نے کہا یقیناً تو جان چکا ہے کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا اور کسی نے نہیں اتارا اس حال میں کہ میں واضح دلائل اس میں واضح دلائل ہیں اور اے یقینا اے فرعون میں تجھے ہلاک کیا گیا تباہ کیا گیا سمجھتا ہوں۔ فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا تو اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اس سرزمین سے پھسلا دے تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو اکٹھے غرق کیا۔ وقلنا من بعده لبنی اسرائیل اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہا اسکن الروا زمین میں ٹھہرو فا جا واحد الآخراتی جتنا بھی کم لفیفہ تو جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا لے کے آئیں گے وہ بالحقی انزل بالحق نہ اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے وما ارسلنا کا الا مبشرون ونذيرا اور ہم نے اپ کو تو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر ہی بھیجا ہے وقران فرقناه لتقرئه على الناس على مقت و نزلناه تنزیلا اور قران ہم نے اس کو جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تو اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑے اور ہم نے اسے نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا قل کہہ دیجئے آمینو بیہی او لا تؤمینو کہ تم اس پر ایمان لاؤ خواہ نہ لاؤ ان اللہ دین اوت العلم من قبلی ہی یقیناً وہ لوگ جس کو اس سے پہلے علم دیا گیا اذا یتلا علیہم جب ان کے سامنے پڑھا جاتا یخر رون الدقان سجادہ تو وہ گر جاتے ہیں تھوڑیوں کے بل تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے وہ یقولا اور وہ کہتے ہیں سبحان ربینہ ان کا ند و ربینہ یقیناً ہمارا رب پاک ہے بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے وہ یخر رون اور وہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں روتے ہیں وہ یزید آ اور وہ قرآن انہیں آجزی میں اور زیادہ کر دیتا ہے رحمان کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو ایم ما تدعو تم جس کو بھی پکارو فلاح السما الحسن سو اسی کے لیے ہیں یہ بہترین نام ولا تجہر بصلاۃ کا ولا تخافت بھی ہا وبْتَغِي بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیلا اور نہ اپنی نماز میں آواز کو زیادہ اونچا کر اور نہ ہی اسے پست رکھ اور اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کر وقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اللہ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اور کہہ دے کہ تباہم تاریخیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی ولم يَقُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكُ اور بادشاہی میں نہیں اس کا کوئی شریک ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ اور نہیں ما تحت لوگوں میں سے اس کا کوئی مددگار ہے وَاقَبِّرْهُ تَكْبِیرًا اور اس کی حقیق خوب بڑائی بیان کر تکبیر بیان کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ کتاب وال اللہ تمام تاریخیں صلاح کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی تاکہ وہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان مؤمنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دے کہ یقینا ان کے لیے اچھا اجر ہے ماں کی تین ہی آبادا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے ما لهم به من علم ولا لآبائهم نہ ان کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے نہ ان کے آبا کو کبورت کلمتا تخرج من افواہم جو بات ان کے موہوں سے نکلتی ہے وہ بولنے میں بہت بڑی ہے اِن اللہ کلبا وہ سراسر جھوٹ ہی کہتے ہیں فلاں اللہ کا باقی تو اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والا ہے اگر وہ اس پر ایمان نہیں لائے انا جعلنا ما زینت یقینا ہم جو کچھ بھی زمین پر ہے اس کو اس کے لیے زینت بنانے والے ہیں ہم نے اس کو اس کے لیے زینت بنایا ہے اَيُّهُمَّ احسن اعتبار سے اچھا کون ہے وَإنَّا مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا اور جو کچھ بھی اس پر ہے ہم اس کو ایک چٹل میدان بنانے والے ہیں ام یا تُو نے خیال کیا ہے کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب چیز تھے اِذْ اَوَيْنَا اِلَا الْفِتْيَةُ الْقَحْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَادًا جب نوجوانوں کی وہ جماعت کحف غار کی طرف انہوں نے جگہ پکڑی فنہ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے سے کوئی رہنمائی مہیا فرما دے نہ آجادا تو ہم نے ان کے کانوں پر اس غار کے اندر چند گنتی کے سال پردہ ڈال دیا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدَا پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے اس مدت کو کون زیادہ شمار کرنے والا یاد رکھنے والا ہے جس مدت میں وہ ٹھہرے ہیں نَحْنُ نَقُسُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقْ ہم تجھے ان کا واقعہ حق کے ساتھ یا ٹھیک ٹھیک طور پر بیان کرتے ہیں ان نہ فتن امانو بھی ربیم مزد نا ہم ہدا یہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا جو اپنے رب پر ایمان لایا اور ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا اور رت نا قلوب اور ہم نے ان کے دلوں پر باندھ دیا دلوں کو مضبوط کر دیا ارقام فقال و رب و نا رب السماواتی و جب وہ اٹھے تو کہنے لگے ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے لن ندعو من ہی الہا ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں پکاریں گے معبود نہیں بنائیں گے لقد قلنا اذن تا اگر ہم نے ایسا کیا یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا تہرایا تو ہم اس وقت غلط بات زیادتی والی بات کہیں گے ہا اولا یہ قوم الخد من مندونی ہی آلہا یہ ہماری قوم ہے کہ اس نے اس کے سوا اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں لولا يأتون عليهم بسلطان تو وہ اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے فمن اذلم ممن کا دِبا تو سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا جب تم نے ان کو چھوڑا اور ان اس کو بھی جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے کرتے ہیں تو کسی غار میں جا کر پناہ لے لو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں نفع والی چیز یا سہولت والی چیز مہیا کر دے گا وہ ترشم سعدہ تلازاور یمینی و ادا غرب تقرید حمدات شمال وهم في فجبات منه اور تو سورج کو دیکھے گا جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کو قطرا جاتا ہے اور وہ اس غار میں کھلی جگہ میں ہے ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں من یهد الله فهو المهتد تو جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے و من یضلل اور جس کو گمراہ کر دے فلن تجد له ولی مرشدا تو اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں پائے گا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ غار کا منہ شمال کی طرف تھا اس وجہ سے سورج ان کے اوپر نہیں آ سکتا تھا وَتَحْسَبُهُمْ تحصب ہم اقادم اور تو ان کو جاگتے ہوئے بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں ذات ذات اور ہم ان کو کروٹ پلٹتے ہیں دائیں اور بائیں جانب وکلبو ذرا بال وسید اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو دہلیز پر یا صحن میں پھیلائے ہوئے ہے لبت اگر تو ان پر جھانکے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹھ پھیر لے اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیا جائے وَقَدَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں قَالَ قَائِلُمْ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو قَالُوا لبثنا او قَالُوا لَبِثْ تو انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں رب کما لبی تم تو انہوں نے کہا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس مدت کو جتنی دیر تم رہے ہودینہ تو اپنے میں سے کسی ایک کو اس یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو کھلوتے جاؤ احدكم ہی ایر تو, تعاما تو وہ دیکھے کہ اس میں کھانے کے لحاظ سے زیادہ پاکیزہ کون ہے پھلی کمبر منہ تو وہ تمہارے پاس اس سے کچھ کھانا لے آئے ولی تلطف اور نرمی نرم بات کہے یا باریک بینی کی کوشش کرے ولاش عن کم احدہ اور تمہارے بارے میں ہر گز کسی کو شعور نہ دلائے معلوم نہ ہونے دے اِنَّهُمْ ان کم یار جمو کم یقیناً اگر وہ تم پر قابو پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے او کم فی ملتهم یا وہ تمہیں دوبارہ اپنے دین میں لے جائیں گے ولن تفلحوا اذا ابدا تو تم اس وقت ہرگز فلاح نہ پاؤ گے۔ وکذالک اعثرنا علیہم ليعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعه لا ريب فیها اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ بے شک قیامت اس, اس میں کوئی شک نہیں ہے اذ يتنازعون بینہم امرہم تو جب وہ ان کے بارے میں ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے فقال فقء البن بنیا تو انہوں نے کہا کہ ان پر عمارت بنا دو رب ان کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے قال غلبوا عمرهم تو وہ لوگ جو ان کے معاملے میں غالب ہوئے انہوں نے کہا ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے یہ مجھے پلیز قسم کے لوگ تھے وہ جو مر جاتا نیک آدمی تو اس پر آج بھی یہ مسجدیں بنا دیتے انہوں نے بھی یہی کیا کہ صحابے کاف کے مرنے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اباری بنائیں گے سیقول رابرم کلبوہ وہ ان قریب کہیں گے کہ یہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا اور وہ کہیں گے کہ پانچ سادث ہوں کلبو ساتواں ان کا کتا رج بمن بالغیب غیب پر اٹھکل پچو لگاتے ہوئے وہ یقولون سبعه و ثامنهم کلبهم اور وہ کہیں گے کہ وہ ساتھ ہیں اور اٹھواں ان کا کتا ہے قل کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل میرا رب ان کی تعداد سے خوب واقف ہے انہیں تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا فلا تعلم فيهم الا مرا تو تو ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا جھگڑا نہ کر ولا تستفتيهم منهم احدا اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب نہ کر ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا اور تو کسی چیز کے لیے یہ نہ کہ کہ میں یہ کل کرنے والا ہوں الا ان شاء الله مگر یہ کہ اللہ چاہے وذكر ربك اذا نسيت اور جب تو بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کر رب کا ذکر کر سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی میں بھی نسیان ہے نبی بھول سکتا ہے وَقُلْ اور کہ يَحْدِيَ لِي ربِّ لِي أقرب مِنْ اور کہیں اور کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت دے گا ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ کافی نزداد اور وہ اپنے کاف اپنے غار میں تین سال رہے اور 9 سال زیادہ تین سو نو یہ کمری سال اور تین سو شمسی سال سورج کے حساب سے تین سو اور چاند کے اعتبار سے تین سو نو سالما بھی تو کہہ دیجیے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جتنا عرصہ وہ رہے ہیں لہو غیباوات اس کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے اب صرف وہ کس قدر دیکھنے والا اور کس قدر سننے والا ہے مالا شریکی حکم ہی احدا اس کے سوا ان کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے مَا ماح کا من کتاب ربک اور جو تیرہ رب کی کتاب تیری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھ لام بدیر ہی اس کے کلیمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے ولن تاجیدا من دونی ملتحدا اور تو اس کے سوا کوئی پناہ گا نہیں پائے گا۔ اصبر نفس کا معل الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اور اپنے آپ کو روک کے رکھن لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام یریدون وجهه وہ اس کے چہرے کو چاہتے ہیں ولا تعد عينك عنهم اور ان سے اپنی نگاہ متجاوز نہ کر تری دو زینت حیات دنیا تو دنیاوی زندگی کا کی زینت چاہتا ہے اور اس کی پیروی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا وہ تباہ ہو اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی وکانہ کا نا فروتا اور اس کا کام ہمیشہ سے ہی حد سے بڑا ہوا ہے <تصفح> یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہی تک اپنے آپ کو محدود رکھ اور وہ جو غافر قسم کے لوگ ہیں کافر ان کے پیچھے نہ بھاگ اہل ایمان تک ہی اپنے آپ کو محدود کر کے رکھو یہ مقصد ہے کہنے کا بڑے شام بن جائے گا فکر و فقہ دور ہو جائے گا مسلمانوں کا مسلمانوں کا کوئی پیدا ہو جائے گا تو یہ کہا ہے کہ ترینت الحیات الدنیا یہ دنیاوی مال آپ چاہتے کہ چلو کوئی چودھری مسلمان ہو جائے تو کوئی مالدار بندہ مسلمان ہو جائے گا تو کام آسان ہو جائے گا